السّلام ورحمۃ الرحمۃ الحمد اللہ, اللہ و رحم الحمد السّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح اور باقی تمام برآم اور سامعین ابر صبح سب کو اقبال سلامات کرتے ہیں ہمارے سلسلہ داس کتاب قدین البادشاہ سولنو چونوے سے چل رہا ہے اس میں آج علی علیہ السلام پر اعتقاد کے بعد میں دس نمبر اٹھارہ آپ لوگوں کے بارے کرم نو تک پہنچا اس میں سوال نمبر ستاون جو ففٹی سیون سے شروع ہو رہا ہے اولیا علیہ السلام کے بارے میں کاش کل چند ایک سوالات کے جواب دے دیا تھا اور آخری سوال جو اولیا کے میں سے پہلے اور آخری حصیوں کے اس میں گرامی بتائے تو اس سلسلے میں جو آپ کو بتایا تھا کہ اولیاء کرام میں سے پہلا حضرت امام علیہ علیہ السلام اور آخری حضرت امام محمد ملیہ علیہ السلام ہیں جی یہ آپ لوگوں تک پہنچا تھا ابھی سوال نمبر ستاون جو ہے یہ سوال ہے جس طرح شریعت میں انبیاء کرام پر ایمان رکھنا واجب ہے شریعت میں ہاں جی کیا ترکت میں بھی اولیاء کرام پر ایمان رکھنا واجب ہے یہ سوال ہے تو اس سوال کا جواب جو ہے اس لیے خارجہ کی روشنی میں یہ ہے کہ جی ہاں جس طرح شریعت میں انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھنا واجب ہے بالکل اسی طرح ترکت میں اولیاء کرام پر ایمان رکھنا واجب ہے یہ اس کے بارے میں حضرت شاشر محمد الوحش علیہ رحمٰ فرماتے ہیں وہجب الامان بالا ف تریقہ واجب ہے ایمان رہنا اولیاء پر ترقت میں کمایجب المانوں جس طرح واجب ہے ایمان رہنب الامبیا امبیا علیہ السلام پر شریعت شریعت میں یعنی شریعت میں امبیا کرام علیہ السلام پر جیسا ایمان رہنا واجب ہے ویسا ہی اولیاء کرام پر ایمان رہنا واجب ہے ہاں یعنی یہ شریعت میں امبیا علیہ پر ایمان رہنے کے بارے میں ساسید علیہ رحمہ کا نجاب انہوں نے پہلے پڑھ چکا سیاسی نے فرمایا یہ ہاستیاں جو ہے اللہ اللہ کے سحفیز حاصل کرتے ہیں اور اپنے محلوق پہنچاتے ہیں اور اللہ بدن تک فیض پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں ان کے اطاعت میں ہاں جی نیک بختی ہے ان کی مخالفت میں بدبختی ہے اور جہنم کا اضافی انبیاء کے بارے میں یہ فرمایا تھا اچھا سے نے فرمایا تھا تو فرماتے ہیں کیا یہاں پر بھی اولیٰ علیہ السلام کے اطاعت میں نیک بختی اور ان کے مخالفت میں کیا بد باقی ہے ہاں تو یقینا جو ہے جو جواب یہی ہے کہ جس طرح انبیاء شریعت میں انبیاء پر اعتقاد رکھنا واجب ہے ترکت میں اولیاء کرام پر بھی اعتقال رکھنا واجب ہے ایسی کہ یہ حصے ان حشیوں کی اطاعت میں ہمارے لیے نیک بختی ہیں سعادت اخروی دنیوی ہیں ان کی مخالفت میں ان سے دشمنی کرنے میں دنیا آخرت دونوں میں بدبختی ہے تو اسی شاسترحما کسی عبارت کی تھوڑی سی توضی بندہ نے لکھا ہے وہ عبارت آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اس عبارت کے یعنی ترکت میں اولیاء پر ایمان رہنا اسی طرح واجب ہے جس طرح شریعت میں انبیاء پر ایمان رہنا واجب ہے ایسا کیوں ہے اس کے نوتے کی تشریح عبارت کی توضیح شریعت اللہ تعالیٰ کی جانب سے بشر یعنی انسان کے دنیاوی اور اخروی سعادت کے لیے نازل کردہ برہ برحق تعلیمات کا نام ہے الگ طرف سے جو کہ انبیاء کرام کے توسط سے اپنے اپنے دور کی امتوں تک پہنچایا گیا اور جس کسی نے ان حضرات یعنی انبیاء علیہ السلام کا اتباع کیا گویا کہ وہ سعادت من ہوا اور جس کسی نے روگردانی کی وہ کفر و ضلالت کے گرداب میں گرداب میں جا گرا ہاں جی اور انبیاء کرام کی ذات کرامی ان تعلیمات الہی کے جو اللہ سے لیا تھا انہوں نے تمام ظاہری و باطنی اور اسرار و رموز سے خوب آگاہ ہوتے ہیں اور ہر نو تعلیمات سے اللہ کی طرف سے فیضاب ہوتے ہیں ہاں جی اور یہ امبیا علیہ السلام کا مقام ہے ہاں جی اور فماعتیں اور اولیاء کرام پر امبیا پر تو شریعت نازل ہوتے تھے ان کے تمام رموزات سے وہ جانتے تھے آگاہ ہوتے تھے ہاں جی اس لیے ان کی تعداد میں نجات ہے اور ان کی نافرمانی میں بات بات ہے ہاں یہ ہمارا عقیدہ انبیاء کے بارے میں اور اولیاء کرام پر کوئی شریعت تو نازن نہیں ہوتی ہے کسی بھی دور کے اولیاء پر تو کوئی شریعت نازن نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنے دور کے انبیاء علیہ السلام کے تعلیمات کے ہر مکمل پیروکار ہوتے ہیں ہاں اور سچے اور تمام اولیاء السلام تمام امبیا علیہ السلام کے دور میں جو اولیاء ہوتے تھے وہ اپنے دور کے انبیاء علیہ السلام کے تعلیمات کے مکمل پیروکار ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ بلاد کے اعلیٰ درجے پر پہنچتے ہیں اور سچے پیروکار ہونے کی وجہ سے اولیاء کرام ہاں جی یہ شرعت الہی کے اندر یہ یعنی یہ اولیاء کرام شرعت الہی کے اندر موجود اسرار و رموز سے اپنے اپنے استداد کے مطابق فیضاب ہوتے ہیں اور مکمل آگاہی ہی رہتے ہیں یہ اولیاء کرام بھی ہاں جی اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے اس لیے نے بھی اول اقبام شرم میں کہا کہ اللہ علّہ کا یہ عمل کرنے والے اور علم رہنے والے یعنی یہ حضرات اللہ کی طرف سے نازر کردہ تعلیمات پر انبیاء علیہ السلام کی کے مطابقت کے ذریعے سے علم بھی رکھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں لہذا ان اولیاء کرام کے اتباع میں بھی کیونکہ یہ عالمین عالم بھی ہیں شریعت انبیاء علیہ السلام کی اور اس کے عامل بھی ہیں لہذا ان اولیاء کرام کے اتباع میں بھی سعادت دنیاوی و اخروی کا راز مزمر ہے اولیاء کے خصوصاً حضر حتم حتم المرتب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد ان کے رحلت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ کے شریعت مطالعہ پر کما حق پہو عمل کرنے والی اور اس شریعت کے اثرار اور رموز سے خوب آگاہی رہنے والی ہستیاں تو اولیاء کرام ہی ہیں ہاں جی اور یہی حضرات ہی یعنی اولیاء کرام ہی شریعت طریقات اور حقیقت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم اور عامل ہیں اس لیے ان اولیاء کرام کی پیرکاری میں سعادت و نجات اور ان کی مخالفت میں درکات اور بدباہتی بحت کے سوا کچھ نہیں ہیں جس طرح انبیاء علیہ السلام کے اطاعت میں برانج سعادت اور, اور کامیابی ہے دنیا حرت دونوں میں نجات ہیں ان کے نافرمانی میں درکات اور بدباہتی کے سوا کچھ نہیں تھا تولیہ کی بھی پیروی کرنے میں ان کے تعلیمات پر چلنے میں نجات اور سعادت اور ان کے ماحولت میں ان سے دشمنی میں درکات اور بدباتی ہے اسی نوطے کو بیان کرنے کی شاہ نے فرمایا تھا کہ واجب ہے یج بلامان بلاولیاء فریقہ کما ایمان بالانبیاء فی شریعہ فرمایا کہ جس طرح انبیا پر اولیا پر واجب ہے ایمان رہنا ترکت میں جس طرح واجب ہے ایمان رہنا پر شریعت میں اس کی بنیادی وجہ اولیاء علیہ السلام میں یہ دو بنیادی خصوصیت جو امبیا ہونے کی وجہ سے کہ ایک تو یہ کہ انبیاء علیہ السلام کی طرف سے خصاً اولیاء امت محمدی پیار نبی وسلم پر نازل کا کر شریعت کے مکمل عالم اور عامل ہونے کی وجہ سے ان کی پیروی میں نجات اور ان کی نافرمانی میں اولیاء کے نافرمانی میں بدباتی اور درکات ہیں اور یہی شاہ سید علیہ کے سوارت کا معنیٰ اور مفہوم ہے اسلامی اولیاء پر ایمان رہنا واجب اور لازم ہے والم اس نوتے کی تشہیم اب سوال نمبر اٹھاون ہاں جی ففٹی ایٹ یہ سوال اٹھا ہے کیا ہمارے بارہ اعمہ ام عصومین علیہ السلام بھی اولیاء کرام میں سے ہیں ہاں جی یا امام الگ چیز ہے کرام الگ چیز ہے کیا ہے اس سلسلے میں یہ سوال ہوتا ہے کیا ہمارے بارہ امہ ما عاصمین علیہ السلام بھی اولیاء کرام میں سے ہیں جواب جی ہاں ہمارے بارہ عیمۂ معصمین علیہ السلام نہ صرف اکمل اولیاء اللہ ہیں بلکہ ان میں سے ہر ایک امام الالیہ بھی ہیں ہاں جی اور ان کی امام ولایت کو ولی مطلق سے تعبیر کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ان روشن کردہ ڈائریکٹ وہ انوار ہیں ہاں جی وہ ولایت جو اللہ نے ان کو ڈائریکٹ دے دیا ان کی کشت عبادت عمل کو وجہ سے نہیں دیا یہ حسیاں ابتدان امام بھی ہیں اور ولی اللہ دونوں خلق ہے اللہ نے ان کو ان, لئے ان کو کیونکہ یہ ہستیاں معصوم فطری ہیں اللہ نے ان کو معصوم خلق کیا ہے ہاں جی یعنی ہر امام معصوم ہر امام معصوم ولی اللہ بھی ہیں ان میں نے کہا سب سے پہلے کہ یہ امام علیہ السلام جو ہے نہ صرف اکمل اولی اللہ ہیں بلکہ ان میں سے ہر ایک امام ملاول بھی ہیں یعنی ہر امام معصوم ولی اللہ بھی ہیں امام معصوم ہر بارہ امام ولی اللہ بھی ہیں لیکن ہر ولی اللہ امام معصوم نہیں ہوتا ہے چونکہ امام معصوم کا درجہ ان سے بلندر ہے وہ امام بھی ہیں ولی اللہ بھی ہیں باقی اولیاء جو ہے ہاں جی وہ ولی اللہ ہیں امام نہیں بلکہ وہ امام کے تعوع ہیں دار ہے لہذا امئی عالبۃ علیہ و السلام میں امامت اور ولایت دونوں جمع ہیں ان کے, ان کے ولایت کو ولایت شمسی اور ولایت مدلقہ سے تعبیر کیا ترقیاتی کتابوں میں یہی وجہ ہے کہ تصوف کے تمام سلسلے ہاں جی تصوف کے تمام سلسلے غال سنت کے پاس سے قالتش کے پاس سے سلسلہ تصوف کے تمام سلسلے کسی نہ کسی ذریعے سے انہیں اہلویت علم اہلت علیہ السلام سے جا ملتے ہیں کوئی امام باخبر سے کوئی امام جعفر صادق سے کوئی امام رضا سے کوئی ادارے آگے امام علیہ السلام سے تصو کے سلسلے جا ملتے ہیں پھر امام الاولیہ حضرت علیہ علیہ السلام کے ذریعے سید الم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں سلسلہ چنانچی شیاست محمد مربح علیہ الرحمٰ نے بھی فک الاوت باب الوقوف وسلقہ یوں فرمایا کہ طریقت کے ولیوں کا سلسلہ جو ہے سید الاولیاء حضرت علیہ, علیہ السلام تک الحضرت علی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہوتا ہے تاہم دنیا میں موجود اسوات جو ہے تمام طریقات کے سلاسل متفرک اعوال کے حوالے سے اقوال کے حوالے سے بلاخر سعید سید علیہ حضرت علیہ السلام سے جا ملتے ہیں ہاں جی پھر حضرت علیہ علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد مصفحہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتے ہیں البتہ یہ بات کی طریقات کے جتنے بھی سلسلے ہیں حضرت علیہ السلام تک جا ملتے ہیں ان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں اس سلسلے میں ایک قول جو عباء اللہ نے لکھا ہے کہ سلسلہ ناقشبندیہ سنت کے اندر ہیں ایک قول کے مطابق ان کا ان کا جو ہے سلسلہ حضرت ابوبہ گر تک پہنچتا ہے ان سے پیغمبر تک پہنچتا ہے لیکن اسی سلسلے نے کے بارے میں بھی ایک اور قول بھی ذکر کیا یہ دونوں قول جناب ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنی کتاب جو ہے سیف الجلی میں بھی قول معتبر میں بھی دونوں میں انہوں نے اس کے مقدمے میں یہ بات لکھی کہ سلسلے نشبندیہ کے علاوہ تمام سلسلے حضرت علیہ السلام تک جا پہنچتے ہیں اور سوائے سلسلے نشبندیہ کے وہ بھی ایک قول کے مطابق لیکن دوسرے قول کے مطابق وہ بھی حضرت علیہ السلام ہی سے جا ملتے ہیں تو اس طرح جو ہے تمام سلاسر ترکت حضرت علیہ السلام سے جا ملتے ہیں اس لیے جو ہے ہاں جی ہمارے بارہ اماں پوری امت کے امام ہیں عوام خواص صاحب کے امام ہیں اور عوام صاحب صاحب اور ہاں جی اور وہ ولی اللہ ان کے ولایت کو ولایت مطلقہ اور ولایت شمسی تعویر کے اللہ کی طرف سے دارک روشن کیے ہوئے ولایت کے انوار ہیں باقی اولیاء اللہ جو ہیں وہ محمد علی محمد کی پیروی کرنے سے ہی ان کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی کما حق وہ عمل کرنے سے ان کی تعلیمات پر بھی عبور حاصل ہو جائیں اور تعلیمات کی روشنی میں عمل بھی کریں چنان جس حسن اور مایا کی ہاں جی خصوصیت میں کہ وہ عالم بھی ہیں اور عامل بھی ہیں عالم ربانی بھی ہیں تو اس لیے جو ہیں یہ ان حضرت حضرات باقی اولیاء جو ہیں وہ ہاں جی براہ ماہی کی پیروکاری میں ان کو ولایت کا اعلیٰ مقامات مل جاتا ہے تو آئمۂ حبیت علیہ السلام امت کے باقی اولیاء کے وہ تعوی نہیں ہیں وہ ان کی پیروکار نہیں ہیں بلکہ امت کی تمام اولیاء محمد عالم محمد کے پیرو ان کے تعوے ہیں ان کے انہیں کے اتباع کی برکت سے ہی وہ ولائت کے اعلیٰ مقامات پہ پہنچتے ہیں تو آج کا یہ درج ہے انہی کلمات کا ختم ہوتا ہے آگے انشاءاللہ شاء دس اللہ دسلا چلتا رہا ابھی بھی بعد سے ختم نہیں ہو جا.